السلام تطار والسلام على اطار السلام الله الرحمن الرحيم وقال ملؤ من القوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياة الدولية. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تكربون ولئن أفعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخافرون أيعدكم أنكم إذا منتم وكنتم ترابا عظاما أنكم مقرجون هيها بأيها بل ما توعدون إن في إلا حياة للدنيا لموت ونحيا وما نحن اللہ رب شرح امری رب قولی امین یا رب اور کہا اس کی قوم کے سرداروں نے کچھ رسول وقت کی علیہ اللہ جو سب تشریف لائے تو ذکر ہو ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور جتلایا ہماری ملاقات کو ملاقات آخرت کی ملاقات کو جن کا آخرت پر ایمان نہیں تھا واطر فنا فی کے دنیا اور ہم نے انہیں دنیا میں بڑا واقف من، اسی میں سے, سے تم تھی. وہ سردار جنہیں اللہ نے بڑا واخر دیا تھا برتنے کے لیے چونکہ بڑی محنت سے کے وہ پائ ف کیے تھے کہ محنت تو ہار کرے لیکن انہیں فرانس میں بیٹھے ہوئے مل جائے وہاں پر کوئی منس جو صبح جاتا ہے تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور جب پڑھ کر تو ہے بھی سوئے ہوئے ہوتے سال سال ہوتے ہوئے وہ یہ ٹیم اس لیے کہ باپ کا پیار نہیں ملا وہ سرمایہ دار یہ ایک دم سے تو نہیں بنے بڑی محنت کرنی پڑی ہے یہی معاملہ اس وقت بھی تھا کہ وہ جو انہوں نے جمایا ہوا ہے بڑی مشکل سے اچانک ایک ٹرینیک اٹھتی ہے تو خطرے میں پڑ گیا سب سے پہلی مخالفت ان کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے کہ انہیں اپنے مفادات کا خطرہ ہوتا ہے اگر وہ دعوت کو سمجھ بھی جائیں وہ بڑی کشم کش میں پڑ جاتے اس لیے کہ ان کے تعلقات اس سوسائٹی میں بہت اس سے منتلف ہوتے رادہ تفریح آئے مجھ کو پکارے اور پاؤں پکڑے چھاؤں کے وہ چھاؤں گنری انہیں ہلنے نہیں دیتی نے بھی یہ تصمیم کیا تھا کہ آپ لیکن بادشاہی نے اس کی جان نہیں چھوڑی تھی وہ اسلام بھی قبول کر دی ارادت اس لحاظ سے یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کرتے کی وجہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں اس مثال سے جو ہم ایسے اکثر اور بیشتر لوگوں کو پیش آتی ہے بس ہو کہیں سے آ رہی ہو اس میں مسافر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے ہاتھ یہ قانون نہیں ہے سیف بائی سیف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بس میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے بھی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں اور کرایہ جو ہے وہ سب کی جیسا ہوتا ہے جب کھڑے ہوتے ہیں ان کا آٹا نہیں ہوتا کرایہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اتنا ہی دیا کھڑے لوگوں نے بھی اتنا ہی دیا اب پتا چلا کہ گاڑی خراب ہو گئی گاڑی بدلی کرنی ہے کیوں جی بس یہ گاڑی ہے ہو گئی ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے ڈیزل ختم ہو گیا جی بیٹری جواب دے گئی ہے پہلے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ مزاق کر رہا ہے اوورلوڈ جو ہے اس کو ہٹانا چاہتا ہے گاڑی آپ لوڈ کرنا چاہتا ہے یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو اصل میں دھوکا دے کر ڈرائیور اتارنا چاہتا ہے تم ڈر کے دکھے رہو کھڑے اتر گئے ابھی وہ ڈرائیور کہہ رہا بھائی جان اٹھے نا آپ جائیں نیچے اتنے ہم نے پتا چلو یار یہ مزاق نہیں ہے تو سچی مجھے گاڑی خراب ہوگی آپ نے ڈرائیور کو تمہیں لائسنس نے دیا تھا ڈر کا ڈیزل وہاں سے نہیں اور ہو سکتا جو فرانس پر بیٹھا ہوتا فری ماردیوں سے یہی معاملہ تحریک کے ساتھ پہلے وہ سمجھتے ہیں بس یہ ہمارے غلاموں کو ایکسپلائی کرنا چاہتے ہیں کوئی یونین بنانا چاہتے ہیں کچھ مفادات ہیں گروپ بنانا چاہتے معاشرے دو چار دنوں میں اکثرانے آ جائے گی ہم نے بھارت اتنے پرزے ٹائپ کیے ان سوسائٹی کے کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر جا نہیں سکتی کہ لیکن جب ان کے اپنے گھروں میں ان کے اپنے بیٹے مسلمان ہونے شروع ہو جائیں بیویاں مسلمان ہونا شروع ہو جائیں وہ سمجھا یہ مزاق تو نہیں ہے یہ تو ہمارے اپنے گھر کے آدمی ہیں اور اس گاڑی میں سوار ہونا شروع ہو گئے آپ وہ پھر وہ پرسیکیوشن اور ڈیپوٹیشن لالچ دینا اس تحریک کے لیڈر کو اچھا آپ اگر آپ کو لیڈری چاہیے تو ہم سے رابطہ قائم کریں کچھ سیٹ دلا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے قوم یہ سمجھ لینا آپ سینٹ میں ہی مل جائے گا آپ کو کہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرے جیسا انہوں نے آزور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ہمارا تو نہیں ہے بادشاہوں کو برداشت کرنا لیکن ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا لیں بیٹھے کریں آپ کو وہ آپ کٹھے کر دیتے ہیں کہ اسے شادی کرنی ہے جس قبیلے کی طرف آپ اشارہ کریں گے وہاں اس قبیلے کی لڑکی سے آپ کو شادی کروا دیں لیکن آپ یہ تحریک چھوڑ دیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے لہٰذا یہ سامنے آتے ہیں اس کو ریٹیریٹ کرنے کے لیے اب جو غریب ہوتے ہیں چونکہ وہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں انہیں اس طرف آنے میں کوئی خاص دقت پیش نہیں آتی وہاں بھی وہ مسائل برداشت کر رہے ہوتے ہیں اگر یہاں آ کر بھی پیش آ گئے تو کیا ہوا راجا یہ پہلا طبقہ ہے جو یوں سمجھنے کہ سوسائٹی کے اس بس میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ فوراً اتر جاتا ہے اب اس بس میں ہوتا یہ ہے کہ نئی بس میں سوار ہوئے تو ہو سکتا ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں انہیں کھڑا ہونا پڑے جو کھڑے تھے وہ اس بس میں سیٹ ملتے اور اکثر ایسا ہوتا ہے اس لیے کھڑے سالے ہو جاتے تو دوسری بس میں پہلے سیٹ مل جاتی یہ آگے رہتے ہیں یہاں پر چیلنج ہے آخر وہ کرتے ہو سکتا ہے اندر بھی جگہ ملے پھر کڑا ہونے کے لیے چھت پر بیٹھنا پڑے یہی واقعہ ہوا تھا امریکہ سہیل تعالیٰ اور ابو سفیر کے ساتھ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے یہ گئے بیٹھے ہوئے سپہر حضرت براہ حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ ہمار تشریف لائے تو حاجب نے اندر اطلاع دی تو انہوں نے ان دونوں کو بلا دیا حالانکہ یہ بات میں آئے تو سہرت نے ہم جو کی طرف سے و کچرا کے درباروں میں سفارت اسمارکاری کر چکے تھے اسمارکار تھے اور انہوں نے جس بلح ادیبیہ نے لائقہ رکھوایا ہے اس میں جس طرح ایک ایک ڈفس پر انہوں نے بیٹھ کی اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنے مانے ہوئے ڈپلومیٹ انہوں نے یہ بات کہی کہ اچھا ان غلاموں کو تو اجازت مل جاتی ہے پر ہم کردارانے خریش باہر بیٹھے ہوئے کوئی عزت ہی نہیں ابو سفیان رضی دادا نے جواب دیا تھا کہ بھائی ہم نے خود ہی تو دیر کر دی دعوت ہمیں بھی حضور نے دی میں بسم اللہ ہمیں صحیح کی ہم پچڑ گئے یہ لوگ سب گت کر گئے اب یہاں اس تحریر میں ان کا مقام ہے اس لیے یہاں رنگ دے کر اور پیسہ دے کر تو مقام نہیں ملتا ہوتا نہیں ملتا یہاں تو قربانی دے کر بھی تو ان لوگوں نے پھر واقعہ دی ہم ہی تو ہیں کوڑوں پر لٹانے لپا والے ہم ہی تو ہیں مطلب گلیوں میں سے جیتنے والے داداگر دا آج یہاں ہم سے اوپر ہے تو ایسی کوئی بات ہے ہم خود لیٹ ہوئے خود ہم سے دیر ہوئی یہی معاملہ ہوتا ہے کسی بھی تحریک کے لیے دوسرا ہوتا ہے اس کا پیٹ بھرے لوگوں کا ان کے بارے میں شاہ اللہ دینوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہوتی وہ اس طرح کہ چونکہ ان کے پاس پیسہ بغیر محنت کے جاتا ہے انگریز جاگیریں دے رہے ہیں سدھا نسل منتقل ہو رہی محنت کوئی اور کر رہا ہے وہ جو کسی نے کہا تھا کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم وہ یہ کرتے ہیں ان میرے باہر میں ملتا رہتا ہے ان کا کتا بھی بیمار ہو تو علاج کے لیے باہر جاتا ہے اور ان کے ہاری کا بچہ اس کی نگاہ سامنے طرف سے مار جاتا ہے علاج کے لیے اسے بس پیسے نہیں ان کے گھوڑے کھیت کے مربے اور گاندے کے مربع کھاتے ہیں اور غریب کے بچے کو روٹی نہیں ملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے اس کھیت کے دہکاں کو میسر نہ ہوگی اس کھیت کے ہر خوش ہے کو جلا دو یہی تھا نا تھا کا نعرہ وہ دراتی اور کٹوڑے او او کا نعرہ روٹی چاہیے اگر ہماری محنت سے ہمیں روٹی نہیں ملتی تو پھر ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے وہ ایک دوسرے اسٹیم کی طرف نکل گئے لیکن بھارت مسئلہ تو روٹی کا تھا کامزم آیا تب بھی روٹی کے لیے آیا اور گیا تب بھی روٹی کے لیے گیا کیا چیز نہیں تھی ان کے پاس اتنا بڑا ملک تھا ایک سپر پاور تھی دھاک تھی ان کی بیٹری مل جاتا ایٹم بم اتنے تھے اسپیس ریسرچ میں وہ امیرکا سے آگے سے بہت امیرکا بہت تھی چیتاوں سے آپ بھی خراب اندر سب سے زیادہ دیر رہنے کا ادار رشیا ہے سویت یونین کا بلکہ ان کے ساتھ کو مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ یہاں جب ٹوٹ پھوٹ ہوئی ان کے یہاں پور بےچاروں کو نیچے لانے والا کوئی نہیں کسی کبھی ایک ملک کی منت کرتے ہیں ہمیں نیچے اتارے کبھی دوسرے کی محنت کرتے تھے نیچے اتارے بڑی مشکل سے بےچارے بعد احتماگس کے پاس بڑے بڑے پیڑ پیڑے تھے آفروزے تھیں صرف ایک ایک اسٹیٹ کے پاس پانچ پانچ ہزار ایٹمی ہتھیار تھے ایک ایک جمہوریہ کے پاس ایک ریپبلک کے پاس لیکن بیکری میں روٹی ختم ہوئی ملک ڈوب گیا تو اس لحاظ سے لوگوں کے اندر منفی جذبات پیدا ایک ایسا آدمی جو دیکھتا ہے کہ میرا باس جو ہے اس کی بیٹی جب جا بیائی جاتی ہے تو اس کی بھینس کو بھی زیور ڈالے جاتی ہے. میں اس سے زیادہ محنت کرتا ہوں میری بیٹیاں گھر بیٹھی بری ہو رہی ہیں انہیں بیا کے لیے میرے پاس چند ہزار روپے نہیں ہے تو وہ سوال کرتا ہے اللہ کہاں ہے کہاں اللہ کہاں ہے انصاف کہاں صاف وہ کاما لے کام جائی ہوتا ہے پھر کلاس کو مٹا لیں وہ بھی اور جتنے بھی لوگ ہیں اس کام میں لگے ہوئے آپ سے جا کر انٹرویو کریں آپ کو پتا چلے کہ ان کے پیچھے کتنی کتنی دکھیا کہانیاں ہیں کوئی انسان بھی نہیں چاہتا میں ڈاکو بنوں ہر ایک کو پتا کہ اس کا دوسرا نام بہت ہے اور ساری زندگی کے اندر میں رہنا پڑے گا لیکن لیک ہار ایک ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے انہیں پتا کہ یہ بھی لوٹتے ہیں کون چوستے ان بینکوں میں ڈاکٹر ڈالو جہاں ان کے پیسے ہیں ایک ریئیکشن ہوتا ہے سوسائٹی کے خلاف بھی اللہ کے خلاف بھی. اور یہ کام شیطان کرتا ہے اندر زرین قانون قبار شیابدین یہ مال کو اللہ طلبوں میں اڑانے والے یہ شیطان کے بھائی اس لیے کہ شیطان بھی اللہ کے خلاف ابارتا ہے یہ لوگ بھی یہی کام کرتے کیونکہ پیسہ آیا ہوا ہوتا ہے بغیر محنت کے لہذا اڑتا بھی اسی طرح ہے بالے مفت دلے رہتے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دلوں میں تمنا پیدا ہوتی ہیں کاش ہم بھی اتنے پیسے والے ہوتے ہیں ہماری بھی اتنی لمبی گاڑی ہوتی ہے ہماری بھی اتنی بڑی کوٹی ہوتی ہے. اور شیطان کا پہلی جو بسم اللہ ہوتی ہے انسان کو اغوا کرنے کی وہ تمنا میں سے ہی والا ہوں میں نینگا میں ان کے اندر تمنا پیدا کروں ایک آدمی کی تنخواہ پانچ سوز کی تمنا پانچ ہزار کی ہے. تو آپ بتائے کہاں سے وہ پوری کرے گا تمنا کب تک وہ اپنے من کو مارے گا بیوی بھی بی. ہے وہ بھی اچھا دے رہی ہے صاحب یہ کریں یہ کریں یہ کریں ہمارے گھر میں بھی اتنا بڑا ٹی وی ہونا چاہیے فریج ہونا چاہیے اما بھی کہہ رہی ہے بیٹا تو نیا مولوی اٹھائے چودہ صدی کا ساری دنیا کما رہی ہے وہاں سے آپ دیکھو ان کے بیٹے بھی آفت اس کے باوجود ان کے پر کا مال آ رہا بس تم ہی مولوی ندالے آئے اسی میں پڑھ دیا اور بھی اس کے بھی ہیں. وہ بھی وہی دوڑنے پھرنے والے جہاز مانگتے ہیں سائیکلیں مانگتے ہیں گاڑیاں مانگتے ہیں انہیں بھی وہ خلونے چاہیے پانچ سو میں ایک ہزار میں آپ کہاں سے لا کرتے اور کب تک آپ ریٹیلٹ کریں گے ان انتمام دباؤ کے آگے انسان رہ جاتا ہے کیا کرے انسان اکیلا انسان یہ سمنائیں پیدا کرنے میں یہ لوگ آگے آگے ہوں ہمارا بھی یہی آل ہے یہاں دار کھا کر گزارا کرتے پاکستان میں جاتے تو دور چماتے پانچ کلو گوشت کاٹنا ذرا غریب آدمی جو پاؤ لینے آیا ہے اب آپ بتائیں اس کا کیا ہر اور قصائی اس کے ساتھ کیا کرے گا جو پاؤ لینے آیا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں ہڈی ہے اس میں یہ چربی نہیں ڈالی تو اپنے ڈیس بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ یہ جو گوشت کی کے سوٹ اور لمبی ٹیپیں اور یہ پانچ پانچ کلو گوشت کھانے والے وہ لوگ پھر اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اور زمینیں بیچ کر یہاں آتے ہیں وہ پانچ کلو گوشت کھانے کے لیے اور یہاں سونے کے لیے پھر انہیں زمین نہیں ملی دبئی میں نے ایک شیر پاؤ تھا کسی دکھے نے بےچارے نے لکھا ہوا تھا دبئی میں آیا ہوں ریت پہ سوتا ہوں وطن یاد آتا ہے زار زہدہ ہوتا ہوں پتہ نہیں کیا تمنا لے کر آیا ہوگا اور ان تمناؤں کو دکھایا کس نے ہوگا عام لوگوں نے یہاں رہتے تو ایک پاؤں ایک رنگ کی جوتی ہوتی ہے دوسرے میں دوسری رنگ کی جوتی ہوتی ہے صبح ٹفن نہیں ہے تو آپ آگے اٹھتے ہیں جتنا اپنے ہاتھ آئے جاتے ہیں وہاں کھانے کے لیے ریزرو ڈوںنے کے لیے صبح صبح دیکھا ہوگا آپ نے یہ منظر وہی منظر صبح ہوتا ہے لیکن پاکستان میں جا کر جو شوقیاں ہم وہاں پگاتے ہیں پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی سوسائٹس میں وہاں درختوں کے ساتھ جو ہے وہ لگتے ہیں روپئے اس لحاظ سے یہ جو پیٹ بھرے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر احساس محرومی پیدا ایسا سے کم تری پیدا کر وہ لوگ بھی پھر آگے پیچھے سے ہاتھ مار کے اسی طرح کا بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھرے لوگ جن کا آسان پر ایمان نہیں انہوں نے اپنے رکھ, وہ جو لوگ تھے جو سوسائٹیوں کے نیچے تھی ان سے یہ کہا ماں آگا اللہ کس کے یہ نہیں ہے مگر بشر تمہارے جیسا جو رسول آئے یا کو ماتا کو لون امین ہو یا شرگن ماتون اسی میں سے کھاتے ہیں جہاں سے تم کھاتے ہو وہ کھاتے ہیں اور وہی پانی پیتے جہاں تم پیتے ہو وہی آپے دم دوں گے جن کے لیے کوئی الگ چشمہ نہیں ہے کوئی الگ بار نہیں ہے ان کا گوران علیہ ملائے کا علیہ ملک نظیرہ ان کے ساتھ فرشتہ اللہ نے نازل کیوں نہیں کیا تو ان کے آگے پیچھے وہ پائلٹ کار کی طرح دوڑتا اور کہتا تھا آٹو بچوں رستہ چھوڑ دو رسول آ رہے پوری ٹریفک جام کر دیتا پھر رسول وہاں سے گزرتے ہوتا <سؤال> ہے داٹو کا تو جلوس نکلتا ہے سارے سارے بلاک ہیں سارے چوک بلاک ہیں کتنی عورتیں ڈلیوری کیس میں مر جاتی ہیں بےچاری سجوکیوں کے اندر اس لیے جو ایمبولینس ہے کو دکھتا کہاں بہار سے کوئی عورت پہلی تو یہ بات کے دیہات والے بیچتے اس وقت جب مرنے والی ہوتی ہے دو تین دن جو ہے وہ لگی رہتے بےچاری مصیبت میں جب خون جسم کا ختم ہو جاتا ہے پتا چلتا مر جائے گی تو سوزوکی میں ڈال دیتا کہ اسپتال جا کے مرے آگے انہوں نے جلوس والوں نے رستہ بلا کیا اور وہ اس سوزوکی کے اندر ایڈیاں لگ کر مر جائے کتنے ڈاکٹر ہیں جن کا آپریشن وہاں جو ہے وہ مریض آپریشن تھے پڑا ہوا ہے اور انہیں ان جلوس والوں نے روکا ہوا ہے تو یہ معاملہ یہ کوٹو کو یہ سمجھتے ہیں کہ پتا چلا کہ آٹھ گھنٹے میں فلاں پارٹی کا جلوس پہنچا تو چودہ گھنٹے میں فلاں پارٹی کا جلوس پہنچا اس میں عزت سمجھی جاتی ہے وہ چاہتے تھے رسول کے ساتھ مجھے. یہ کیا ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کا کھلونا کسی درخت پر جو ہے وہ ٹنگ گیا ہے اور وہ بھی آ کر رسول کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ مجھے وہ اتار کر دو رسول اٹھ کر ساتھ چلا جاتا ہے چاہتا کو چھوڑ کر اس کا کھلونا اتار کر دیتا ہے یہ تو بالکل افسرشائی تو نہیں ہوئی تھے. افسر شہد تو یہ ہے کہ آدمی ملنے بھی آئے تو دو دن انتظار کرنا پڑے اسے دادا ہونے کہا یہ غیر فطری سا لگتا تھا یہ تو تمہارے جیسے رسول ہے مارے ہاضر رسول ہے یہاں بولو تا پھر کھانا بھی کھاتے سارے سب کے سامنے کھاتے ہیں یہ چھٹ باغل ہوا کہیں کہ یہ الگ مشی میں دیا جو بھی ہلوا مانڈا یہ تو سب کے سامنے کھاتے صحابہ میں بیٹھ کر کھاتے با صبح کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا کے گھر میں بھی چلے جاتے اس لحاظ سے وہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ اصل میں وہ جو ایک خاص معیار رکھا ہوا ہے ہم نے کسی کی سرداری کا یوز پر مثلا کون یہ نہیں کہا مثر و ہے ٹھیک ہے مسرو نہ تو ہے ہی نہیں نا وہ تو مثر و ہے تمہارے اندر بیٹھ کر کھاتے ہیں تمہارے ہی اندر بیٹھ کر پیتے ہاں اگر ہم جاتے ہوتے ہم سرداروں کے طرف جب پھر تمہیں ان کی داد کرنی چاہیے لیکن ہماری بھی کر رہے ہو آپ کو یہ کم پر کیوں زور دے رہے ہیں یہ سبھی جیسے آدمی ہیں یا کورونا ملا کرونا بھی دو ویسا ہی کھاتے ہیں جیسا تم کھاتے ہو ویشربند شرابن اور ویسا ہی پیتے جیسا تم پیتے ہو اگر ہم جیسا کھاتے پیتے تو پھر تمہیں ماننی چاہیے نو لو سے راجل قرآن والا راجو بھی نو تین عظیم یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی عظیم آدمی پر کسی سردار پر کیوں نہیں نازل ہوا ایک یتیم کو چن لیا اس یہی بات پھر نے بھی کہی تھی اپنی قوم یا آؤ نے علیہ سے علی ملک کو مصروف آخر تم دیکھتے نہیں یہ ملک کے مصر میرے دسترس میں ہے یہ سارا نئی سسٹم میرے ہاتھ میں جس کو چوں پانی دوں جس کو چؤں پانی بند کرنا خیرو مین ہاتھ اللہ جی ہوا مہین والا یا سادن فلاؤ راہل کی آ رہی اصورت منزا میں بے کر ہوں یا یہ بے موقت آدمی مہین فلاؤ راہول کی آ رہی اصورت منزا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ہوتے سونے کے کنگن پہن کر کیوں نہیں آیا اور جہاں ماؤ بلایا تھا تو مقدر کرے نیند جس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے جو لوگوں کو ڈراتے اصل مسئلہ یہی ڈر کی وجہ سے کیونکہ ان کی عبادت ان کی بندگی ان کی مفتاب ڈر کی وجہ سے ہو رہی ہوتی تھی اللہ حوصلہ ہونا لہٰذا وہ یہ سمجھ نہیں سکتے تھے کئی ہو بغیر حوص سے کیسے کی بات مان لیتے کو رشتہ ہو ڈرامہ کا سا ساتھ اسے دے کر سارے لوگ ڈر جائیں بھائی تمہارا گھر اٹھ گا اب بھی اکثروں محبت کم ڈر زیادہ ہوتا ہے ویگن جا رہی ہے لداخ ہٹس لگے ہوئے کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے آگے کوئی ادھر باہر آ گیا مار کر بند کر دیں کیوں بابا جی ایکسیڈینٹ نہ کروا دیں اور محبت کوئی نہیں ہونا بابا جی ڈر ہے بے عدبی ہو گئی گاڑی نہ لگ جائے وہ جو دور پہ نکال کر باہر پھینکتے کیوں بینک محبت کی کیوں جاتا نہیں انہیں پتہ یہ چنگڑی نہ دی تو بابا جی جو ہے وہ کروا کرواتے چنگڑی دیر سے جمع کروا دے اس کا مطلب ہے انشورنس ہو گئی اب کوئی خطرے کی بات نہیں یہ سارا مسئلہ ہے ڈر کی وجہ سے قرآن آم جی مسجد سے اٹھا کر لے جاتے وار کلاس مسجد سے چوری کر کے لے جاتے ہیں کوئی خدا کا ڈر نہیں وہاں جا کر آپ گھڑی بھی رکھتے کوئی اچھی چیز بھی دربار پر رکھتے وہاں سے نہیں ہلائیں گے دو سال پڑ جائے خراب ہو جائے کیوں ڈر ہے اٹھا کر لائے اندھے ہو جائیں گے بچے جھولے لگڑے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے گائے بہنیں مرنی شروع ہو جائیں گے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے اور محبت نہیں ہوتی اس ریاض سے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ کیسے اتنا پیار کرتے ہیں اپنے ندی سے پرواہ والا ان عطا تم بادشاہ کم اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کی عداط کی انخا سے رون تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے اب انہی جیسے یہ بھی ہوا کرتے البتہ ہماری عداط وہ تو چل رہی ہے لہٰذا قبضہ مانگتی ہے نا قبضہ گروپ اور یہ قانون ہے جس کا قبضہ ہے وہ اسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ چیز میری ہے اسے کاغذات پیش نہیں کرتے اس کا قبضہ ہی اصل میں وہ مالکی ہے ہاں جو کہتے ہیں کہ یہ میری ہے وہ دلیل پیش کرے اس ریاست چونکہ ہماری قبضہ مالکی ہے سسٹم پر تم ہمارے غلام ہو تمہیں ہماری عداد کرنی چاہیے دو حصوں میں بانٹ دینا سوسائٹی کو اعلیٰ طبقہ نچلا طبقہ ایک خوات ایک عوام اس لحاظ سے اگر تم اپنے جیسے بچن کی اطاعت کرو گے ہمارے جیسا ہوتا تو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی تمہیں اپنے جیسے بچن کی اطاط کرو گے تو بڑے گھاٹے میں رہو گے کیوں کسی جاگیردار کی کسی سرمایہ دار کی خدمت کرو گے اس کے لیے کنوینسنگ کرو گے اس کے لیے کمپین چلاؤ گے کوئی پلاٹ مل جائے گا گلی پکی ہو جائے گی کوئی قرضہ مل جائے گا بینک سے جو لیا ہوا وہ رائٹ ہو جائے گا دیکھیں غریب آدمی کے لیے ماولوی کے لیے تم نے کمپیش تو کیا ملے گا تمہیں اگلے گاہ میں تمہیں نہیں دے گا اتنی لمبی جنت اتنی بڑی جنت اتنی نہرے ہوں گی اس دنیا میں ماؤی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا راہا ماولوی میں پیچھے نہ لگو اپنے جیسے آدمی کے پاس کرو گے تم بھی غریب وہ بھی غریب دو مت لو ہاں پیسے والے کی کرو بیل بگاڑے کے پیچھے لگو یہ گلانیوں جلانوں کے پیچھے لگو ٹوانوں کے پیچھے لگو یہ تمہیں کچھ کر دیں گے تمہاری دنیا سدھر جائے گی سن جائے گی یہ ہے اصل میں کے پیچھے اگر آپ نہیں جیسے مچھر کے پیچھے تم لگ کو میں ضلع خاصر ہو تو تم کھاٹے میں رہو کیا دے گا یہ کیا تمہیں دے دیں گے آیا ہے تو کمان کمزا متما کم تم تو ان کم بروسون کیا تمہیں یہ ڈراوے دیتے کہ جب تم مار جاؤ گے مٹی ہو جاؤ گے ہڈیاں ہو جاؤ گے پھر تم دوبارہ اٹھو گے اور اب اگر دنیا میں تم نے ان کی بات نہ مانی تو وہاں تمہیں سزا ملے گی کوئی جہنم نام کی چیز ہے جہاں تم جلو گے یہ مٹی پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گی ہے ہی ہی مات ہوا دون یہ کتنی بعید بات ہے تم اکر سے کام جو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مٹی زندہ ہو جائے بڑی بعید بات ہے تو یہ کہتے راجا وہاں کا ڈر بھی کوئی نہ رکھو بالکل یہاں دیکھو کہ مکہ نزدیک راہو کی بنسبت نسبت راجا ہمارے اس مقے سے ڈرو الہ حیات نہ دنیا کا متحر و بار ناہن میں بھروسے زندگی تو یہ صرف دنیا کی زندگی ہے ہم ہاں اسی میں جیتے ہیں اسی میں مرتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں یعنی دنیا میں طے ہو گیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو یہ تمہارا مقدر ہے اس کو تسلیم کر لو خام کا رسیاں بندی ہوئی تو آدمی آپ کو مارے تو اپنے آپ کو زخمی کر دیتا ہے بہتر یہ مطلب جو تمہارا مقدر ہے اسی پر راضی رہو ہماری غلامی کرتے رہو یہ ساتھ جو تمہیں خواب دکھا رہے ہیں کہ لاپ لہرا بھی لا لاجمی كُنَّ تو آپ ان کے پیچھے تھا چند جی جی کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم سردار ہیں تم نچلے طبقے کے لوگ ہو یہ ہمارے یہاں بھی ہماری یہاں بھی جات پہ حالانکہ کام کی وجہ سے کسی کی ذات نہیں پڑتی ایک بھی چوبری صاحب ہیں ان کے بیٹے یہاں آ ایک دیوار میں بھرتی ہو گیا ملازم ابل ہے دوسرا کہ دوسرے بات کو جار ہے مگر ہے چودھری حالانکہ ہے وہ برخان یہاں لیکن یہاں پھر بھی وہ چودھری ہے اور اس کے گاؤں میں کام کرنے والا یہی نجار جار وہاں اس کا ہی ہو گیا وہاں اس کی ذات کم ہو ان کی ذات کو کوئی پتا نہیں لگا یہاں جب میں نائی کا کام نہیں کرتے چودھری صاحب لیکن یہ کہ وہاں میرے کو وہاں ہے کام سے کسی کی ذات متاثر نہیں ہوتی کام کام ہوتا ہے یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ انسان کی خدمت کے لیے اس نے مختلف لوگوں کو مختلف جابس کی طرف مائل کر دیا ہے لہذا کوئی آپ کے بال کتر رہا ہے کوئی کپڑے سی رہا ہے کوئی آپ کی جوتی گانٹ رہا ہے یہ سسٹم ہے اس سے زیادہ تو نہیں بھائی. یہ دنیا کی زندگی ہم اس میں مرتے ہیں ہم اس میں زندہ رہتے ہیں وہ ہمارے گنا علم اور ہمیں مار دیتا ہے زمانہ بس جس طرح گڑی ہے تمہاری اس کا کوئی پرزا آگے پیچھے ہو گیا ہے ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے گھڑی خراب ہو جاتی ہے تو جس طرح اس کو خراب کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام کو نہیں آنا پڑتا اسی طرح ہم بھی کوئی پرزا ادا سے ادھر ہو جاتا ہے مر جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اسرائیل علیہ السلام نہیں ہے بس کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہم مر جاتے ہیں وہ مائیو نے کون لکھ یہ ہے اصل میں دار یہ اس زمانے میں بھی کوئی لاب کی بات نہیں کوئی زندگی نہیں بات کی لائف آفٹر ڈیتھ میرا پلیسن یا ہمیں حسر پھر اس کا کھڑا آنا کیا بایولوجی نہیں مانتے بچی میں کٹ سے جانا جائے اس نے تو زندگی کی ابتدائی کیڑے سے کی ہے حالانکہ گوشن میں خیال ہے ہمیں تو پہ گلایا جا رہا ہے جب کسی کو جلایا جا رہا ہو پاؤ کی طرف سے جلایا جا رہا ہو یا سر کی طرف سے جلایا جا رہا ہو بدھ تو ایک ہی ہوتا ہے یہ امت ایک ہی جسد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک پسو دکھتا ہے تو سارے جسم کو بخار ہو جاتا ہے اور وہ جسم جاز کا اس کا ساتھ دیتا ہے آج ہمیں پرواہی نہیں کہاں کس جگہ باہر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں نا جن کی عصمت دری ہو رہی سات سال کی بچیوں سے دیکھ اور برآمد ہو رہی اور انہوں نے باقاعدہ کیمپ بنائے جن کے اندر ہزاروں رکھی اور اپنے مقصد بڑھانے کے بعد میں قتل نکل گئی کوئی پوچھنے والا ہے نو فلائی زون بنایا ہوا ہے لیکن ہم اس کی لیے پابندی نہیں کروا سکتے کہ ہمیں وہ فلائٹ روپنی پڑیں گی جو وہاں آپ بھیج رہے ہیں ان کی کھانے پینے کی امداد کے لیے بہت اچھا پہننا ہے اب آپ فوراً بھیجیں جہاز آپ نہیں کر سکتے لیکن مقصد تو اس قوم کو وہاں سے کورچنا ہے یورپ کے اندر سے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے برما میں کیا ہو رہا ہے فلپین میں کیا ہو رہا ہے اس میں کچھ اور کس کا کسی کا کوئی دوش نہیں وہ جو ہمارے کہتے ہیں اپنی مرغی اگر اچھی ہو تو کسی کے درنڈا کیوں دے پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے فوج آپ کے پاس نہیں ہے یہ تو نور میں جھونکنے کے لیے فوجیں رکھی ہیں آپ نے شماری آپ کی فوج نہیں جا سکتی آج اگر یمن کے سہر پر وہ سماری اترتے اور ان کے سینوں کے ساتھ کلنٹن کے فوٹو لگے ہوئے تو کیا لگے ہوئے؟ یہ کہ اس نے ان کی مدد کی ہے ہم پہنچ جائے انہیں کھانے کے لیے دیا ہے ہم نے کیا کیا کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ایک دن ہمارے ڈرائیور میں سے اتنا نکل آتا ہے یہاں کے ہی کافی کھانے ہم وہ قوم ہے کہ جس کا جسم جلنا سڑنا شروع ہو گیا ہے، اٹھنا شروع ہو گیا ہے اور مچھلی ہمیشہ سر کی طرف سے خراب ہوتی ہے اور ہم سر کی طرف سے خراب ہونا شروع ہو گئی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے دی یاد رکھو اربوں کے سدھرنے سے دنیا سدھری اور ان کے بگڑنے سے دنیا یہ دنیا یہ فارمولہ جو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہماری داستان بھی اس وقت ہم کسی ہاتھ میں نہیں دو آپ کے لگ بھگ آپ کی اخبارات لکھتے ہیں لیکن یو این او میں آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ باہر دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں آپ کی کوئی نمائندگی نہیں آپ کے ایک ضلع کی آبادی جتنے وہ سواستی کاؤنسل کے ممبر بنے ہوئے بدماسی ہے اس لحاظ سے خود ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے ادے کمار نے کہا تھا تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے سانس ہوتا نہیں بکرے کی بھی چلتی ہے گائے کی بھی چلتی ہے تیری بھی چل رہی ہے تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے اس دم کی وجہ سے گرمی محفل میں نہیں آتی ہم زندہ ہیں مردوں کی ماں تو ہم لوگوں نے بنا دیا کہانیاں وہ روز اخبارات کھول کر آپ پڑھیں کشمیر میں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا بوسنیا میں یہ ہو گیا ہے. بس یہ کہانیاں پڑھتے ہارو پھر ہم نے بھیجا موسا اور ان کے بھائی ہارون بے آیات نو سلطان مبین اپنی آیات کے ساتھ اور واضح غلبے کے ساتھ ان کی اندر اللہ نے جلال بھر دیا تھا ہم نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا اور نہ ڈالنے کی کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف قالو انہوں نے تکبر کیا بھی بڑی متکبر قوم عالین بڑے آکر خان جسے ہمارے یہاں کہتے لب مثلنا قوم عما النا کیا ہم اپنے جیسے دو بشر ان پر ایمان لے آئے جب کہ ان کی قوم ہماری بندی ہماری غلام ہے ہماری, ہماری عبادت کرتی سر غلام سے جتنے جو کام ہم وہاں اپنے ہاں لیتے ہیں سائیوں سے وہ کام بنی سر ان کے کر رہے تھے آل فرام کے ان کے بٹوں پر کام کرنا گھروں کی صفائی کرنا پوپلے تھاپنا یہ سارا کام انہیں کا تھا گھروں کے برتن دھونا دہیوں کا کام کرنا یہ سارا ان کا محکمہ تھا بنی طرح کا لو ہمارے کمی اٹھ کر ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس کرو ہم ساری مان مان رہا ہونا آبید ان کی کو ہماری عبادت کرتی ہے یہ ہے اصل مفہوم ہے عبادت ہم تو عبادت سمجھتے ہیں صرف چند رسموں کو دور کا قدمان نفل بندگی اللہ تعالیٰ بس اس کے بعد آزاد بندگی اصل بکو میں کا کسی کی غلامی کرنا کسی کی اطاعت کرنا اطاعت نہیں تو بندگی نہیں اور وہ اطاعت بھی جزوی نہیں ہے کہ یہاں تک تو مانیں گے آگے نہیں مانیں گے عک بھی کلنی ہوگی جو بھی حکم ادا کا آئے گا سارا خبر کو کوئی اس کے اندر حد بندی نہیں یہ ہے بندگی وہ جو میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ نوکری میں اور غلامی میں زمین آسمان کا فرق نوکری میں ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے آٹھ گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے وہ کرنے کے بعد آ جائے. اب آپ جو مرضی ہے کپڑے پہن لیں جو مرضی ہے کھائیں جہاں مرضی آ جائیں بلکہ پبلک ڈے لے لیں لوگ پاکستان سے بھی چکر لگا کر آ جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں آ. غلامی میں یہ نہیں غلامی میں تو اگلے کی مرضی چلتی ہے اور وہاں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی کہیں کوئی کسی قسم کی تنخواہ نہیں ہوتی وہاں تو یہ ہے کہ کھاتے چلے جاؤ اور کام کرتے چلے جاؤ کوئی حقوق نہیں ہوتے اور یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کو حاصل نہیں اس لیے کاکر کی کون ہماری بندی تو اس لحاظ سے اگر وہ جو یہ ہمارے سامنے صورتحال نظر آ رہی ہے غلامی یا بندگی کی عبادت کی یہ جو ڈیفینیشن ہمارے سامنے اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہم اس پر پورے اترتے ہیں ہم پھر واقع اللہ کے بندے ہیں صرف بیماری یہیں سے تو لگی کہ ہم آزاد ویزے والے ہیں سمجھ لگ پاکستان میں آزاد ویزے کی بڑی قدر ہوا کرتے تھے کبھی کبھی وپر کمپنی میں بڑا ریٹ ہوتا تھا پلیز بھی فورن پاس ہو جایا کرتے تھے کہا جانا جی اتنے آزاد صرف دیکھ کے یہ آزاد ویزا ہے لیکن آپ آزاد ویزا کوئی پوچھتا ہی نہیں امیر خار کوئی پوچھتا نہیں تو ہمیں آزاد ویزے والے نہ تو آپ اللہ نہ تو آزاد رکھا ہوگا ویزا اس کا رکھے گا ہمارا مسلمان مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں لیکن اس کے آپ بھاگے ہوئے ہیں ہم کہیں اور کام کر رہے ہیں اور وہ اور بھی تنخواہ مار لیتا اسے پتا ہے کہ یہ کوئی عدالت میں تو جا نہیں سکتا لیبر کورٹ میں جا نہیں سکتا اس لیے کہ بھاگا ہوا ہے اس نے بسنا ہے کیس کرنے کے جس سے اللہ فرما خاصر دنیا والا آخرا ان کی دنیا بھی گئی آخرت بھی نندا سے گئی آف اللہ لوگوں میں کچھ ایسے جو لاگ بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے پر رہ گئے آسودہ ساحل تو ہے تو لیکن شاید یہ تجھے معلوم نہیں ساحل پہ بھی موجیں اٹھتی خاموش بھی طوفان ہوتے اور آج کل عمونی میں جیلوں میں انہی طوفان نہیں اس لحاظ سے ہم جریلو خار ہوئے ہیں اللہ کے ہاں سے فرار ہو کر تو بہتر طریقہ کیا ہے جس کا ویزا اس کے پاس لوٹ جائے ٹھیک ہے یہ ہے اصل میں مفہوم اس بندگی کا پورا فرقانو مِنَ الملہ تو انہوں نے ان دونوں کو چھٹلا دیا قوم پھر قانو من الملہ کی تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے غورکھا جاتا مسل کی تاب الح اور تحقیق ہم نے پوچھا علیہ السلام کو کتاب دیتا کہ وہ بنی اسرائیل حجائب پر رہے وجہ نب نہ مریماں اما ہوں اور ہم نے بنایا ابن مریم اور اس کی اماں کو ان کی ماں کو آیا نشانی آیا کئی نے نہیں فرمایا دونوں مل کر ایک نشانی بنے وجہ نب نہ مریماں وہ ابن مریض اور ان کی ماں کو ہم نے بنایا آیا ایک نشانی یعنی حضرت علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے اور ان کا بغیر باپ کے بغیر شوہر کے اس طرح حضرت علیہ السلام کا ہو جانا یہ دونوں مل کر ایک نشانی بنے وہ آ رہے نہ حمای داروں پر دلداد اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک ایسی جگہ کی طرف جو بلند تھی اور وہاں پانی تھا میٹھا یا آئی اور روسلو کلو می بات واہ ملوثہ اور رسولوں سے یہ کہا گیا تھا جو بھی رسول آیا تو یہ بات پہلے بتا دی گئی تھی کلو منفی بات کھاؤ پا واہ ملو اور کام کرو یہ کہ بغیر حلال کھائے اگر کسی نے نیکی نہیں کی تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں آزور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے ایک شخص آتا ہے حرم کے اندر اس کے بار پر آ کرتا ہے اس کے پاؤں پر, پر دھول پڑی ہوئی دور سے سفر کر کے آنے کی وجہ سے اس کا جسم بھی ٹوٹ رہا ہے اور وہ بیت اللہ کے غلام کے ساتھ چمٹ چمٹ کر کہہ رہا ہے رب اور اللہ اسے کیسے کہہ گیا ہے میرے بندے میں حاضر جبکہ کہ ماں بل حرام اس کا کھانا بھی حرام ہے وہ مشرق حرام کا پینا بھی حرام ہے وہ مرد بس ہو اور اس کا لباس بھی حرام تھا لہٰذا اتنی محنت کے باوجود وہ ڈر نہیں کھلا اس لحاظ سے سب سے اہم بات رس کے حلال تھوڑا ہو لیکن کافی ہو تھوڑا ہو لیکن وہ حلال وہ کافی پیٹرول تھوڑا ہو لیکن وہ پیٹرول صاف گاڑی گھر پہنچ جائے گی آپ کسی پیٹرول پمپ تک پہنچ جائے گی جہاں سے آپ زیادہ گھرات لیکن اگر آپ پیٹرول تھوڑا نکال کے پانی کی ٹینکی پوری بھر لیں تو گاڑی چلے گی نہیں چلے گی اس کے حالات تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے یہ اللہ کی گارنٹی ہے اور حرام اس کا تو منظر وہی ہوتا ہے تو جو پہلے ذکر ہو چکا اطراف نافل حیات دنیا اس کے جو مزہ ہیں طرح ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں وہی ہوتے حرام کا مال میں نکلتا بھی اسی طرح ہے. اس طرح خون خراب ہو جائے تو جگہ جگہ پھوڑے پھر نکلنے شروع ہو جاتے کبھی ماتھے پر کبھی نار پر کبھی آم پر طرح آرام کا مال جب ہو تو تب بھی پھر ان کے آمال تھوڑے پنسیوں کی طرح ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں نکلتے ہی رہتے آ گئی اما تو کن امرتا وہاں نا رنگوں کو اور یہ امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رکھوں تو اسی سے ڈرو اس لحاظ سے آج تک جتنے رسولوں کو بھی امتیں ہیں جنہوں نے اپنے رسول کی بات مانی وہ اسی امت کا ایک حصہ ہے امت مسلمان ہے وہ بھی ہم بھی امت مسلمان قبل ہی مسلمین جب عیسائی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نظران سے اور انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے یہ بات کہی انا گنام انقابل ہی ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دو رہا تو اس لحاظ سے تمام رسولوں کی دعوت بھی ایک تھی ان کی امتیں بھی امتیں مسلما تھیں حضرت ابراہیم ابو الانبیاء وہ کیا کہہ رہے وجہ نے کا وہ منظور رہی حضرت آپ اپنی اولاد کو کیا کہہ رہے وقت وفات فلا تمۃ مسلم میرے بیٹو انتفال اکمین اللہ نے تمہارے لیے دین چن لی فلا تموت اللہ بانت مستمول دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا حالت استسلام میں رہنا تو اس لحاظ سے ہم بھی اس امت مسلمان کا ایک بڑا حصہ ہیں انہوں نے کاٹ لیا معاملے کو اپنے اندر ٹکڑوں میں زبر کہتے ہیں یہ جو ایک وغیرہ نکلتا ہے زبر وہ لوہے کی شیٹیں جو ہوتی ہیں انہیں کہتی زبر الحدیب جو حضرت ضلع نے منگوا کر وہ جو ایک گیت تھا پہاڑیوں کے درمیان تو اس کے درمیان انہوں نے وہ چادریں رکھی تھی لوہے کی درمیان تھوڑا تھوڑا, تھوڑا ان کے اندر فاصلہ رکھ کے پھر اس کے اندر انہوں نے وہ تانبا بھر دیا تھا تو زبر الحدیب لوہے کی چادریں یا لوہے کی شیٹ تو انہوں نے دین کو کر لیا برق وغیرہ جس کے پاس جو ورزہ پہنچ گیا ہے وہ اسی پر ہی خوش ہے ہمارے پاس یہ فارمولہ بس ہم اس پر چل رہے ہیں کلو ہند دماغ بڑے اور جس جماعت کے پاس جو حصہ ہے وہ اسی پر خوشیاں بنا رہے ایک بندوق ہوتی ہے اس کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں اگر ہر آدمی اس میں سے ایک حصہ لے لے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ بندوق کوئی فائدہ دیں کسی کو بھی فائدہ نہیں ان میں سے کوئی بھی ہے آرے اپنے پاس اس بندوق کا ایک حصہ ضروری ہے کہ وہ سارے بھائی مل کر اس کو جوڑے اب وہ بندوق جو ہے وہ ان کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہو یہی معاملہ ہے اس دین کا ہم نے اس کے حصے حصے کر لیے ایک جماعت نے ایک حصہ لے لیا اس نے کہا کہ یہ ضروری ہے عام دین کے دوسری نے دوسرا نہیں یہ ضروری ہے ہر جگہ حالانکہ اپنی جگہ سب ضروری ہے آپ مل کر تو کوشش کرے گا ایک عمارت آپ نے بنانی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہے انجینئر کا کام آرکیٹیکٹ کا کام کیا وہ ضروری نہیں ہوتا وہ جو کھدائی کر رہے ہوتے فاؤنڈیشن کے لیے وہ ضروری نہیں ہوتا وہ جو اسٹیل باندھتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا وہ جو مزدور سیمت بنا رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کیا ہر کام ضروری نہیں اس عمارت کو بنانے کے لیے اگر ہر آپ کو ایک سال ہو کر بیٹھ جائے ہفتال کر دیں گے میرا کام ضروری ہے بلڈنگ تو میں بنا رہا ہوں اسٹیل تو میں بانٹ رہا ہوں یہ سیمت والے کیا کردا آپ یہ اسی طرح بنے گے ہمارے تو بن جائے گی نہیں اس اسٹیل تو ضروری ہے کہ سارے مل کر وہ کام کرے جو نے باٹا گیا اگر اس جذبے سے ساری دینی جماعتیں کام کریں تو فائدے کا کا فائدہ جہاں کہیں بھی کوئی کرے گا آپ دیکھیں ایک کمپنی ہوتی ہے اس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں کوئی دبئی میں ہے کوئی یہاں ہے کوئی سعودیہ میں ہے لیکن وہ سارا پیسہ جمع ہو کر وہاں منتقل ہو رہا ہے امارکا. ایک ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے نا مثلا کیریئر والے دنیا کے ہر حصے سے پیسہ سمٹ کر کہاں جا رہا ہے ان کے پاس یہی معاملہ ہے کہ جو بھی کام دینی جماعت کرے گی وہ جائے گا کہاں دین کے اکاؤنٹ میں جائے گا نا کریڈٹ تو اس کا پڑے گا لہٰذا اگر اس جلدے سے کام کرے تو اس میں کوئی غرض نہیں لیکن اگر یہ کہیں گے کہ جو میرے پاس ہے وہی دین ہے. رہ ایسی تو بات دلتا. اور اس وقت یہی جی بات ہو رہی نتیجہ آپ کے سامنے گاڑی وہیں پھنسی ہوئی ہے اللہ, اللہ خیر سالدار چھوڑ دیجیے آپ ایک مدت کا چینی اپنے اندرپن میں ٹھگے کھاتے ہوئے آیا کب اندو ہوں مال ہوا بہین کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مال اور اولاد دی ہے نسخل خیرات ان کے لیے ہم جلدی جلد اکٹھے کر رہے ہیں خیر کا کام برداش و مگر مغرب اس کا شعور نہیں ہے اس کے بعد پھر اللہ نے اہل ایمان کی صفات دنوائی وہ انشاءاللہ شاء